بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدیم یکون للعالمین نذیرا وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے اللہ ملک تخیلوں شریقوں تقیب المق الح شریف فل ملکی و خلق کل شعیب رہ تقدیر وہی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 جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے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 اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا وہ یلق الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا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 کو می پم قرنی سور اور جب یہ دوزقی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں یہ موت کو پکاریں گے لا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو اور بہت سی موتوں کو پکارو کلو پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے یہ ان کے اعمال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا ما كان وعدا وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے شویا بون مل دون ہی تم ابل تم نئی باجی ہلا سیا پولو ال تم ابل تم نوئی باجی ہلا بلو اور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 نسوا وكانوا قوماً بورا وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمیں یہ بات شایا نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نمت دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے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 يوم يرون لا بشرا يوم حجرا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے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 اور جس دن آسمان ابر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے الملک وكان اس دن سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا لئیلا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اکاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا یا شامت کاش میں نے شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہ دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے الْقُرْآنَ ہے اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا وہ کھل کجالبین اور اسی طرح ہم نے گنا کاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا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 الَّذِينَ يُحْشَرُونَ على وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ أُولَئِكَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سبيلا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 فقلنا ذهبا الى القوم الذين كذبوا فدمرناهم تدميرا پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تجزیب کی آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا وقوم نوح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 وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا ارعاد اور سمود اور کوئے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا وكل ضربنا لهم الامثال وكلنا تدبرنا تتبيرا اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کو تحس محس کر دیا بلکہ نو لون شور اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا می برسایا گیا تھا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 جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون یا <سوطان> <سسا> <سا000> <سوء> تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو چوپایوں کی طرح کہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے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 تم پب نہ پب سی روک پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے جال للی بسوں سو بسوں جال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 جو اپنی رحمت یعنی میں کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتی نی ابھی بلد چنسی روک تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں تاکہ ہم وہ پانی بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں وَلَقَدْ بَيْنَهُمْ فَأَبَى أَكْثَرٌ إِلَّا كُفُورًا اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کڑوا اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو دبیال ننیال اور سسرال والا بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے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 وما أرسلناك إلا مبشرا اور ہم نے اے نبی آپ کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا کہہ دو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 کافی ہے اللہ وہی جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا پھر ارش پر جلوہ فروز ہوا وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو احمانی کالو امو احمو امو احمان انس جو اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے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 انها ساءت استقروا ومقام بشك دوزخ اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں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 اور وہ ضلعت خاری سے ہمیشہ اس میں رہے گا علام و میلا من سال بلادین اللہ سی عطیم حسن اللہ غفور مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الى متابا اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے